السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ رحمانیہ کراچی جن احباب کا حج کے لیے ارادہ ہے وہ بالخصوص آگے پیشے آئے تاکہ قریب سے بات سننے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ان الحمدللہ محمده و نستعینه و نستاوحره و نؤمن به و عليه علیه بالله من شروع انفسنا و سیات من يعده الله فلا بذل لك و من يغذر فلا آتی لك و ان لا اله الا اللہ و احبه لا شریف لك asan de it تو انشاءاللہ ان شاء مختصر مختصر نشاندہی کرتے جائیں گے چند گزارشات پہلے سن لیں گے جو جو افراد حج پہ جا رہے ہیں حج کی تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ایک ڈائری ایک کاپی ایک یادداشت کی تحریر کے لیے پہلے سے کاغذ اپنے پاس رکھ لیں اور ابھی سے اس میں یہ سب چیزیں لکھتے جائیں کہ حج کس طرح کرنا ہے کون کون سے کام کرنے ہیں وہاں کیا کیا چیزیں آپ کو لانی لے جانی ہیں یہ سب حج کے سفر کے لیے تیاری کر لیں اس میں یہ ضرور لکھیں کہ حج کے مسائل میں ہم نے ان ان چیزوں کو منع کیا تھا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں حج کے موقع پر خصوص جو لوگ آتے ہیں وہ زندگی میں پہلے بے دفعے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتا وہ دیکھا دیکھ سب اپنے گردن کا مسا کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے زبان سے نیت کر رہے ہوتے ہیں یا اسی طرح بہت ساری چیزیں لوگوں کو دیکھا دیکھ سمجھتے ہیں یہ بھی ہوگا ایسا نہ ہو ہم چھوڑ دیں بالکل اسی طرح میں بھی بہت ساری چیزیں پتا نہیں کہاں سے حج میں شامل ہو گئی عمر میں شامل ہو گئی لوگوں نے ملا دی اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے تو آپ کاپی میں لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے اسی طرح سے جو مصنون حج کی کتابیں ہیں دارالسلام سے ہے اس طرح اور بہت سارے نے کی ہے. ان کا بغور استعب کا جب ذکر آیا تو یعنی سفر کا خرچ اس کے پاس ہو سواری میں سر آ جائے سفر کا خرچ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن سفر کی سواری جو ہے اب حکومت خاص کر کے جو سرکاری اس میں جانا چاہے تو قرآن دازیوں یہ نام نکلے نہ نکلے اپنے طور پر کوشش کرتا رہے اور اگر گنجائش ہو تو پرائیویٹ کیونکہ ڈبل سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو جس کو یہ میسر آ جائے کہ وہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں سواری بھی میسر آ سکتی ہے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اللہ نے فرمایا بمن کا فراََ اللہ جس نے ککن کیا اللہ کے اس رکن کا انکار کیا تو اللہ کو تمام جہان سے دینی آ سکتے چونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ رکن ہے حج اس کی ادائیگی ایمان کی تکمیل بھی ہے اور حج کی ادائیگی انسان میں ایک انقلاب پتا کر دیتی ہے حج سے انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے لیکن جو لوگ اس مقصد کے لیے حج پہ جاتے ہیں کہ صرف دنیا میں حاجی کہلائیں یا بس ایک رسم سے ادا ہو جائے تو ایسے لوگ جن کا حج ادا نہیں ہوتا حج کے بعد ان کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے اللہ ہم سب کو معفوز رکھ کے حج کے بعد وہ سرے سے ہی دین سے اتنا سے نظر آتے ہیں نماز تک نہیں پڑھتے بس لوگوں میں حاجی کہلوانے کا شوق ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حج تو دراصل انتہائی اہم ترین رکن ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے سے ہی احکامات کا منظور شروع ہوا تین مدینے میں بھی پہلے نماز روزہ زکوٰۃ مختلف مسائل حج آخری عمر میں آیا جب آپ نے حج ادا کیا اور عمر کو بھی تعلیم دی کہ فوجوں کہ مجھ سے حج کی آکامات سیکھ لو تو اللہ نے بھی آپ اس موقع پہ عظیم شان آیا نظر فرما دی کہ حج کر لیا اب دین مکمل ہو گیا اللہ کی نعمت تمام ہوئی تو اس لیے بہت اہم ترین رکن ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے روپے پیسے ہیں اور حج کا ارادہ نہیں کیا ہے تو ابھی بھی پرائیویٹ میں تو گنجائش ہے روپے پیسے زیادہ لگتے ہیں لیکن بہرحال اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو اس سے زیادہ اور کیا سعادت ان حج کا معنی ہے قصد ارادہ کرنا حج کے معنی ارادہ کرنا اور شکت کی اصطلاح میں بیت اللہ کا قصد کر کے سفر کرنا یہ حج ہے کسی को عمرے کو بھی حج और हज اور حج کو بھی حج عمرہ ادا کرنے کو حج اکبر کہا جاتا ہے اس لیے اللہ کا قصد ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے غلط اصطلاع لوگوں میں معروف کر دی گئی ہے کہ اگر جمعے کے دن یوم ارفاؤ کو کہتے ہیں حج اکبر ہے اس سال ہر سال تو حج کے معنی ہے قسط کرنا یاد رکھیں بیت اللہ کا کس کر کے سفر کرنا اس کے بعد پھر منا عرفات مزدلفہ یہ مشاعر ہیں مشاعر نہیں ہیں مشعر الحرام ان کا ارفافہ حج میں شامل ہے مدینہ منورہ حج میں شامل نہیں ہے عقیدہ درست کرنے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں بس مدینے کی زیارت ہو جائے روز رسول کی حاضری ہو جائے بس مدینہ منورہ جائیں مسجد نبوی کی فضیلت ہے لیکن وہ حج کا حصہ نہیں ہے جب جاتے ہیں تو چلو مدینے بھی چلے جاتے ہیں الگ سے بھی آپ مدینے کا سفر کر سکتے ہیں مسجد نبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصد کرنا تبرب سفر کرنا جائز نہیں ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقساق لیکن حج صرف مسجد حرام اور اس کے مشاہدہ اب حج کی تیاری کے سلسلے میں دیکھیں دو ریزوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو اللہ کے احکامات کی پابندی پہلے سے شروع کر دیں آپ یہ سمجھیں گے کہ حج کر کے آئیں گے پھر ہم پابند ہو جائیں گے نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ دین سے ان کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے ایسی بدنصیبی سے بچیں آپ سے مسلمانوں کی شکل صورت اور فرائض کا اہتمام لے کر کے جائیں تاکہ جب آپ شریک لبئی تو اللہ لبے قبول فرما دے ویسے بھی ہے کہ اللہ, اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے جانے الحمد للہ تو اللہ تعالی کے گھر کی زیادت کرنے والا شخص بندے مومن مختلف ریزگار ہوتا ہے آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز پڑھیں میں نہیں اٹھتے اٹھنا شروع کر دیں چہرے پہ ڈاڑی نہیں ہے ڈالی رکھ لیں شروعات رکھنے سے نیچے ہو رہی تھی اسے اوپر رکھا کریں جھوٹ بولتے تھے اسے اجتناب کر لیں جو جو اور آداب اور معاملات میں کمزوریاں سب دور کر کے صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں جب تیاری شروع کرتے ذہنی طور پر جہاں حرام سے بچنا اور پرائز کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہی دوسری بات بڑی عام ہے کہ آپ لباس اور جسم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل و اذہان کو بھی پاک کر لیں اگر شرف کا عقیدہ ہے تو اس سے اللہ سے توبہ کرے معافی مانگے نہ نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے عقیدے توفید کو سمجھیں اور سمجھائیں جو بھی آپ کے ساتھ گروپ میں جائیں ان کو بار بار کہیں کہ ہم کہتے ہیں لبیک اللہ عمر لبیک اور وہاں جا کر کے کسی حاجی صاحب کا لطیفہ ہے یا حقیقت ہے اللّہ عالم بہت ہی معروف ہے کہ حاجی صاحب ہٹ پہ گئے وہاں بیمار ہو گئے تو وہاں سے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جاتا دربار پہ جا کے میری طرف سے دعا کرنا اللہ مجھے شپا دے بد نصیبی دیکھے کہ اللہ کے گھر گیا ہوا ہے خود اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے وہاں کیلئے دعا کرتا اس لیے ہر حج پہ جانے والے شخص کو آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں عقیدہ کیا ہے اللہ کہاں ہے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے محمد صلی اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہی اپنے دل کو حسر پینا وہ اس بھی پاک کر لیں کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ تب تک تعلق جائز نہیں ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں عزیز و قابل تو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جہاں رشتے ہوتے ہیں نا وہاں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اپنے دل کو صاف کر لیں سامنے والے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, کی ہے تب ہی تو آپ ناراض ہیں اگر زیادتی نہ کی ہوتی اور آپ ناراض ہوتے ہیں یہ تو کہ ہیں دل پہ جانا چاہتے ہیں دل سے معاف کر میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تمنا لے کر کے جائے کہ اللہ مجھے وہاں کی قبر نصیب فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ حج ایک صحابی اونٹ سے گر گئے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی انتقال کر گئے پر اسے غسل دو اور اسے کفن پہناؤ خوشبو لگانا اور احرام کی چادر میں اسے سر پہ کپڑا مت ڈالنا یہ ابھی بھی احرام میں ہے اللہ احرام کی حالت میں انتقال کرنے والا شخص انتقال کرنے کے بعد پھر احرام کی پابندیوں میں ہے خوشبو لگانا میں تو خوشبو لگاتے ہیں نا. تو وہ اٹھایا جائے گا اللہ کتنی بڑی شادت تو آپ سے جنت کا راستہ ایک دفعہ حج پہ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں تو جیسے ساتھی ہو گئے ساتھ سال میں تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہو یاد آ جاتا ہے مسئلے مسائل میں بتا رہا تھا تو برابر میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مر گئے میری طرح متوجہ ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی وہ سنسنگ ہو رہے میں نے کہا خیریت کہاں سے آئے علاقہ بتایا پنجاب سے آیا کہ لگے میں پچھلے سال بھی ساتھ میری بیٹی تھی میری بیوی تھی اور میں ہم تین افراد پچھلے سال بھی آئے تھے کہتے ہیں میری بیٹی نے میری بیوی سے یعنی اپنی ماں سے پوچھا کہ ہر نماز کے بعد جو اعلان کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ماں نے بتایا کہ بیٹی یہ جو ہاتھی لوگ آپ شریف کے پاس رکھ کر کے تو بیٹی کہتی ہے واہ کیا خوش نصیب ہے جن کا جنازہ یہاں ہے۔ یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا نماز جنازہ یہاں ادا کی جاتی کہتے چند دن کے بعد حج کے ایام آ گئے آٹھ تاریخ کو ہم منا پہنچے احرام باندھ کیا لبے کہتے ہوئے کو بھی حج کے پہلا ہی دن تھا کہ حج بدل کے لیے آیا ہوں میں نے کہا اللہ قبول فرمائے لیکن حج اس کا ادا ہو گیا بڑی شادت اندی ہے کہ آپ یہ سمجھنا لے کر کے جائیں کہ اللہ مجھے زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے ایسی سعادت مندی کی زندگی ایسی شہادت مندی والی من تو آپ اپنے عزیز و کالب کو معاف کر کے جائیں ایک ساتھ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو تقسیم ہوئی کہ اس نے کہا کہ گھر میری طرف کر دو میں پیسے دے دوں گا آج تک نہیں دیے میں کیا کروں معاف کروں اسے میں نے کہا دیکھے آپ کا حق ہے سے حق لیں حق نہیں دیتا تو ہک کابہ برقرار رکھیں تعلق نہ کریں کہ ہاں باس منجھ مطالبہ اپنی جگہ ہے وہ آپ نہیں دیں گے تو قائم کے دن دیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں منہ موڑ لینا تعلق ختم کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے تو اپنا دل بھی صاف کر لیں اپنا ذہن بھی صاف کر لیں عقیدت درست کر لیں اس کے بعد پھر حج کی تیاری کے سلسلے میں احکامات کو اچھی طرح سیکھ لیں پھر روانہ ہو اب ہم دیکھیں عمرے کے لیے جو آباد جاتے ہیں اس سال جو جو حج پہ جا رہے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں ان میں سے جو پہلی دفعہ حج پہ جا رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں بڑی تعداد ان میں سے جو پہلی دفعہ عمرہ کر چکے ہیں یا حج حج تو نہیں کیا عمرہ کر چکے ہیں پہلی دفعہ اچھا یعنی بہت سے ایسے آبادی جنہوں نے پہلے عمرہ بھی نہیں کیا تو دیکھیں یہ بہت اہم ہے کہ عمرہ حج کا حصہ ہے حج کی تین قسمیں ہیں جو لوگ حج کے مہینے میں یہ حج کا مہینہ ہے شبال ظلمقاتہ اور ذیل جا کے ابتدائی ایام حج کے مہینے میں عمرے کا ارادہ کر کے جائے گا عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے پھر حج کا احرام باندھتا ہے اس حج کو حج تمکو کہتے ہیں اور یہی حج سب سے افضل ہے اور یہی حج ہم ادا کرتے ہیں اس دور میں آسانی تھی کہ اپنی اپنی سواری پر جاتے تھے قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتے تھے تو وہ حج حج قرآن کہلاتا تھا اگر قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے ہیں تو پھر عمرہ کر کے احرام کھولنا جائز نہیں پھر جب تک قربانی کا جانور ذبہ نہ ہو جائے اس حج کو حج قران کہتے تھے اب مہینہ ہو دس دن ہو جتنے بھی ایام ہو یہ مشکل کام ہے اس لیے اب حج قرآن ممکن نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں حج کران بھی کر سکتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط عائد کر دی کہ جن کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہ کھولے وہ حج کران کرے اور باقی سب نے حج کران کا احرام باندھا تھا نیت کی تھی کہ حج عمرہ کر کے حج کر کے احرام کھولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر ان سے احرام کھلوایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بعض صحابہ کیونکہ ایام میں جاہلیت میں کر کے احرام کھول دیں لباس پہنے خوشبو لگائیں بیوی بی سے جائز, تعلق قائم کریں. یہ سب چونکہ جائز تھی وہ ایام جاہیت میں اس کو سخت گناہ سمجھ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بیوی بی سے تعلق قائم کریں اور یہی خیالات لے کر گنا جائیں گے عجیب سی بات ہوگی مستد اگر مجھے پہلے سے اس کا اندازہ ہوتا تو میں بھی قربانی کا جانور ساتھ لے کے نہ آتا اور میں بھی حج کر نہ کرتا حج تمتو کرتا تو اب حج تمتو ہی کرنا ہے حج تمتو کا معنی یہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول کر فائدہ اٹھاتے ہیں کپڑے لباس پہنتے ہیں بال کاٹتے ہیں سب چیزیں جو وقتی طور پر مموں کی وہ جائز ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ آٹھ ذلحج کو احرام باندھ کر حج کے لیے جاتے ہیں اس حج کو حجت مکو کہتے ہیں اور جو لوگ مکے کے باشندے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں حج افراد کا معنی ہے کہ آٹھ تاریخ کو احرام باندھ کے مینا چلے گئے باقی تو وہیں کے باشندے ہوں یا پھر کو جوار کے بھی لوگ حج افراد یعنی عین حج کے دن آئیں اور ڈائریکٹ حج کریں عمرہ نہ کریں اسے حج افراد کہتے ہیں عمرہ نہیں کیا اس نے حج سے پہلے اور آ کے احرام بان کے سیدھا مینہ چلا گیا مکے میں آیا بھی تو اس نے حج کا ہی ارادہ تھا اس حج کو حج افراد کہا جاتا ہے اس میں قربانی لازم نہیں ہے حج تمکو حج قرآن میں قربانی لازم ہے لیکن قربانی کے مسائل اللہ نے قرآن میں ذکر کیے اگر قربانی کوئی نہ کر سکے تو تین روزے حج کے دنوں میں اور سات روزے گھر لوٹ کر آئے تب دس روزے رکھنے سے اس کی قربانی کا جو اس پر لازم تھا وہ دم وہ ثابت ہو جائے گا جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ یہ کہ مرد حضرات کے لیے احرام کی پابندی قدر سخت ہے عورتوں کے لیے بھی احرام کی پابندی ہے مرد کا احرام دو عام چادرے ہیں بغیر سلیم کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ کئی سلائی کا نشان نہ ہو اگر کناری سلائی کی گئی ہے کوئی حرج نہیں ہے یا چادر میں درمیان سے کہیں جوڑ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے سفید کے علاوہ بھی رنگین ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ایک چادر تہمند کی طرح باندھ لے ایک چادر اوپر سے اوڑھ لے یہ احرام کا لباس ہے لیکن احرام کی پابندی شروع ہوگی جب ملکات پر پہنچیں گے جو غلطیاں ہیں احرام میں ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ گھر سے احرام مانگ کے اور لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا کراچی ایئرپورٹ پہ بھی لبیک کی آوازیں گونج رہی ہوتی لبیک اللہ عم لبیک ابھی نہیں بھائی ابھی صبر کریں ابھی صبر کریں جب مرد حضرات اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پہلے نیت کریں گی متاٹ پر اور پھر لٹیک پڑھنا شروع کریں گی احرام کی چادریں باندھ کر احرام کی دو رکعتیں سنت ثابت نہیں ہیں کوئی نماز نہیں ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالا میں مسجد علی میں پڑھی تھی نہیں وہ تو اصل کا وقت ہوا تھا وہاں پر آپ پہنچے اصل کا وقت آپ نے جا کر اصل کی دو رکھت تماز پڑی اور پھر آپ سواری پر سوار ہوئے اور جب سواری درست ہو گئی آپ کو لے کے کھڑی ہو گئی اب آپ نے لبے پڑھنا شروع کیا وہاں پر دو رکعت پڑھ کے اور وہیں سے لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر لدے پڑھنا شروع کرتے ہیں نہیں تو آپ نے دو چادریں باندھ لی غسل کر کے دو چادریں باندھ لی اب ابھی آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے یاد آنے پر ناخن کاٹیں بال کاٹیں مونچھے تراشے یا سر پہ کپڑا ڈالنے کو عرض نہیں ہے کوئی پابندی بھی نہیں ہے لیکن متاث جو ہے یہ لم لم ہے یم لم پہاڑی اس کا اعلان ہوتا ہے جدہ پہنچنے سے کوئی دس پندرہ منٹ پہلے تھوڑی دیر پہلے تو جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم مکات پر پہنچنے والے ہیں کبھی اعلان کرتے ہیں ہم انقریب متاز پر پہنچیں گے تو اب آپ پہنچنے والے ہیں یا میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں یا ہم مقاد پر پہنچ گئے ہیں ہر صورت میں آپ نیت کریں لدے پڑھنا شروع کر دیں نیت کیا کرنی ہے آسان سے الفاظ ہیں لبیک لکا عمرتن اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں عمرہ کریں گے نا اور احرام کھول کے جب عمرے سے فارغ ہوں گے پھر حج کے احرام باندھیں گے تو نیت ہماری حج کی ہے لیکن ابھی جو ہم احرام باندھ رہے ہیں وہ صرف عمرے کی لبیک عمرتن کہہ دیں اللہ لبیک لک عمرتن کہہ دیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ملب دیکھ لگ حجن و حمر متمد <تصفيق> اللہ میں حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہوں حجتمکو کے ساتھ یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دوں گا اگر صرف حجن حج و عمرہ کہیں گے اس کا مطلب حج اور عمرہ حجت کران ہو جائے گا یہ متمد ایک دفعہ یہ آواز سے نیت کریں گے یہ صرف حج اور عمرہ ہے جس کی نیت زبان سے بھی کی جاتی ہے باقی کسی عمل کی نیت زبان سے نہیں ہے نہ وضو کی نہ نماز کی نہ روزے کی نہ زکات دینے کی کسی کی نیت زبان سے نہیں ہے دل کا ارادہ ہے جیسے کھانے کی نیت زبان سے نہیں ہے پانی پینے کی نیت زبان سے نہیں ہے بازار جانے کی نیت زبان سے نہیں ہے آپ نے ارادہ کیا اور منہ سے کہا جی میں ادھر بازار جا رہا لیکن آپ خود کہیں کہ میرا رخ بازار کی طرف ہوتے جا رہا ہوں خریداری کے لیے تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا بھائی تو اسی طرح سے نماز کی وضو کی کسی چیز کی نیت زبان سے نہیں ہے صرف حج کی نیت ہے وہ زبان سے ادا کریں گے لبیک ہوں رتن پھر لبیک پڑھنا شروع کر دیں بہت سارے احباب ہیں جو پہلی دفعہ جاتے ہیں تو لبیک کے الفاظ صحیح یاد نہیں کرتے کی تیاری یہ بھی ہے کہ آپ لبئی اللہ خوب یاد کریں اور ایک بات اور جو اب تک حج پہ نہیں گئے یا گنجائش اور آسان نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کے لیے بھی کہ لبے کے الفاظ یاد کریں اور کثرت کے ساتھ عام حالت میں بھی اور گاؤں میں بھی لبے کہیں اللہ بہت فرمائے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی حج کر لیں گے انشاءاللہ لبیک لبیک پڑھتے رہیں تو اب آپ نے نیت کی ہے مقاد پر جب جہاز کا اعلان ہوا تاخیر بالکل نہیں کریں گے چونکہ ساڑھے تین چار گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو کوئی عمر ہوتا ہے واپسی مین آ جاتی ہے کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے کسی اور جیسے ہی اعلان ہو تو آپ خود بھی نیت کریں لبیک پڑھنا شروع کریں آس پاس کے ساتھیوں کو بھی جگا دیں لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیں اور اکثر لوگ وہ زور زور سے لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اب احرام کی پابندی شروع ہو گئی یہ آپ کتاب میں پڑھیں گے کہ احرام میں کیا کیا چیزیں پابندی ہیں یعنی اب احرام کی پابندی سب کے لیے مرد کے لیے عورت کے لیے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے ازدواجی تعلق یا ازدواجی گفتگو نہیں کر سکتے جو کہ جائز تھی اور جو پہلے سے ناجائز ہے وہ تو ویسے بھی ناجائز یعنی گناہ نہیں کر سکتے نظر بھٹکنی نہیں چاہیے زبان دہنی نہیں چاہیے مرد کے لیے بالخصوص احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکتا نہ ٹوپی نہ احرام کی چادر کچھ نہیں اب احرام کی حالت میں سر کلا ہی رہے گا پیروں میں ٹکنے سے اوپر والا جوتا موزہ نہیں پہن سکتے جوتے یا وہ موزے جو ٹکنے سے نیچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہن سکتے ہیں یہاں پر بعض لوگ ایک غلط تربیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دو پٹی والی ہوائی چپل لے کر کے جائیں احرام میں وہ پہنے ہر گیز ضروری نہیں ہے بلکہ یہ سخت نقصان دہ ہے یہ جو سلیپر ہے نا وہ اس اکثر پانی گرا ہوا ہوتا ہے ایسے سلپ کرتے ہیں کہ چپل کہیں گئی آپ کہیں گریں گے اور ہجوم میں پیچھے چلنے والے نے اگر آپ کی چپل پہ پیر رکھ دیا تو بھی منہ کے بل گرنے کا خدشہ ہے پھر اس جیسی چپلیں عام ہیں اور اتنی سستی ہیں کہ آپ نے ادھر رکھی دوسرے نے اٹھا لی آپ کے بغیر چپل کے گھومتے رہیں گے اس لیے سلیپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یا का دیکھے کا रखने के میں رکھنے کے वहां لے चाहे وہاں پر چاہیں تو बाकी کے لیے باقی आम چپلیں اور آم جوتے آم سینڈل جو آپ پہنتے ہوئے پہنیں گے بعض فکو کہتے ہیں جو پیر کی اوپر کی ہڈی ہے وہ चाहिए نہیں چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹخنے جو دائیں بائیں ٹخنے جو نماز میں ٹخنے ملاتے ہیں اس سے اوپر جوتا نہیں آنا چاہیے تو آم جوتے بھی چمڑے کے جوتے پہنے سینڈل پہنے رکھنے سے نیچے ہی ہوتے ہیں وہ تو سب جوتے چپل عام پہنیں گے ہرگز بھی آپ دو پٹی والی چپل کے چکر میں نہ آئیں ورنہ تو وہاں پر بنا رفات میں جو بہت چلنا ہوتا ہے یہ چپلیں عام طور پر پتھر وغیرہ کے نیچے ان کی جو ہے نا وہ تسمے ٹوٹ جاتے ہیں اور چپل کہیں رہ گئی اور آپ ننگے پیر گھوم رہے ہیں اور پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں تو اچھی والی جو چپل ہیں آپ یہاں پہنتے ہیں چمڑے کی یا جو بھی سینڈل جوتے وہ لے جائیں وہی وہ پہنے اعتراض کرنے والوں کو خاطر میں نہ لائیں یہاں کراچی ایئرپورٹ سے ہی لوگ کہیں احرام میں یہ کیا پہنا ہوا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ اعتماد کے ساتھ کہیں کہ الحمد ہمیں مسئلے کا علم ہے ہم پوچھ لے آئے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں وہ پوچھتے کی کہ کیا کیا آپ نے جوتے پہنے ہوئے ارے آپ کے چپل پہنیں گے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے سے اوپر والے جوتے جو پولیس اور فوجی پہنتے نا وہ نہیں پہن سکتے المکرمہ پہنچنے تک اور طباع شروع کرنے تک آپ کے پاس جو وقت ہے کسرت کے ساتھ لبیک پڑھنا ہے کسرت کے ساتھ مرد اونچی آواز سے عورتیں دھیمی آواز سے یہ کثرت کے ساتھ کسرت کے ساتھ حج کے سباب میں اضافہ کا باعث ہے اب جب آپ مکہ پہنچ گئے دیکھیں جدہ ایئرپورٹ پہ بھی کافی وقت لگتا ہے چونکہ پوری دنیا سے فلائٹ سے آتی ہیں اور حاجیوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے پھر ایئرپورٹ سے باہر نکل کے تو الگ الگ ہر ملک کے خیمے حاجی کیمپ جیسے بنے ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ سے امیگریشن سے کاؤنٹر بھی بہت سارے بنے ہوئے लेकिन لیکن پھر بھی لاکھوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں ہر وقت پوری دنیا سے تو وہاں پر جب رش ہوتا ہے تو کبھی کبھی دو دو تین تین گھنٹے آپ کو انتظار میں بیٹھنا اور کھڑا رہنا پڑتا ہے حج صبر کی تلقین کرتا ہے آپ پوری یکسوئی اور صبر کے ساتھ لبیک پڑھیں نماز کا وقت و نماز پڑھ لیں ذکر اسکار کریں لا یعنی باتوں میں اور بالخصوص وہاں کے کارندوں اور باشندوں اور وہاں کے انتظامیہ کے خلاف بدزبانی نہ کریں یہ خیبت بھی ہے اور حرام ہے لوگ اکثر ایسا کر رہے ہوتے ہیں یار یہ سعودی بڑے جی آش دیکھو کوئی سنتا ہی نہیں ہم سے زیادہ انہیں فکر ہے یقین کریں ہمیں کچھ فکر نہیں ہوتی اتنی زیادہ اتنی ان کو فکر ہے وہ ایک دم لپک کر کے آئیں گے ادھر آپ لائن بنائیں آپ ادھر بیٹھ جائیں آپ ادھر آئیں کون سی فلیٹ ہے کون سے ملک کے ہیں ایک ایک منٹ پہ وہ پوچھتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں لیکن کبھی کمپیوٹر کا سسٹم ہوتا ہے ایک گروپ گیا ہے ان کا سسٹم کلوز کریں گے پھر دوسرے گروپ کا شروع کریں گے یا کچھ بھی ان کی انتظامی امور میں تو آپ کو انتظار کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے سب کے ساتھ بیٹھیں یہاں پر بھی سب کو معاف کر کے جائیں دل پاک رکھیں لیکن بالخصوص حرم کے تمام منتظمین وہاں کی حکومت وہاں کے افراد ہمارے لیے عزت و احترام کا باعث ہیں سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ ہماری خدمت کے لیے اور ہم ان کی برائی کرنا شروع کر دیں اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں عورتوں کو چہرے پہ نقاب ڈالنے کی ممانعت ہے لیکن ہم معائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی قافلے گزرتے سامنے سے تو ہم کپڑے کے ایک کنارے سے کھوٹ کر لیا کرتی تھی یعنی بے پردگی کی اجازت نہیں ہے وہاں مردوں کا بڑا سخت امتحان ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے کبھی اپنے چہرے کو نہیں کھولا اب احرام کی وجہ سے وہ مستقل نقاب نہیں کر رہی تو اب تیڑھی ترچی نگاہوں سے اگر نگاہیں گھمائیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے حج کے لیے جا رہے ہیں نگاہوں کو پست رکھیں بوقت وقت ضرورت نگاہ پڑ جائے آپ استقال کریں اسی طریقے سے بہنوں کے لیے ایک غلط رسم وہاں یہ چل پڑی ہے کہ آگے چھجے جیسی ٹوپی پہنا دیتے ہیں اس کے آگے سے وہ نکاح ڈال لیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے بلکہ نقاب نہ کرے لا لاتن تلمرا عورت نقاب نہ کرے لا تن تطم المرہ تو نقاب کہتے ہیں چہرے کو ڈھانکنا چاہے اوپر سے ڈھانکے کیسا بھی لیکن جب کبھی بے پردگی کا خوف ہو تو چادر کا کنارہ اپنے منہ پہ ڈال لے یا کوئی کتاب رکھ لے اس طرح سے تاکہ بالکل آمنا سامنا نہ ہو دائیں دائیں سے تو بہرل وقت ضرورت اسی طرح سے آپ مکہ پہنچ کر کے آپ فوری طور پر عمرہ کرنے کے لیے نہ جائیں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں تحمل گردواری کے ساتھ اپنے ہوٹل پہ اپنے رائش گاہ پہ اپنی بلڈنگ پہ سامان رکھیں اگر کھانے کا وقت ہے کھانا وانا فوری طور پر وہ دیتے ہیں زمزم بھی دیتے ہیں راستے سے اور کھانا بھی دیتے ہیں کھانا وانا کھائیں راہ رام کریں اس سلسلے میں دیکھیں ایک تو امیگریشن سے نمٹنے کے بعد جب حاجی کیمپ میں آ گئے, تو وہاں پر بس کے انتظار میں بھی کبھی کبھی ایک دو گھنٹے لگ جاتے ہیں بہت صبر کے ساتھ آپ بیٹھیں ایک غلطی کبھی مت کیجئے گا کہ کسی بھی بس میں بیٹھ جائیں آپ کے گروپ کے ساتھ آپ کو جس بس میں بٹھایا جائے گا وہ آپ کے منزل پر آپ کو بس پہنچائے گی اگر غلطی ہو گئی تو پریشان ہوں گے سب سے پہلی دفعہ جب آج پر گیا میں تو یہی غلطی مجھ سے بھی ہو گئی کہ جب وہاں پہنچے جدہ ایئرپورٹ پر تو انہوں نے کہا کہ جی معلم یا کراچی والے کراچی والے تو سب لائن سے کھڑے تھے میں بھی ہو گیا پھر جو دوسرے دن تک پریشان ہوا گروپ سے بچھڑ کے بڑی مشکل سے پھر اگلے دن جمعے میں سب ملے تو پھر ہم اپنے ہوٹل پر پہنچے تو آپ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں گروپ جہاں جائے گا وہاں جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گروپ کے بیس افراد ہیں اور وہاں پر پندرہ کی گنجائش ہے پانچ کو چھوڑ دیں وہ ایسی بسیں بٹھائیں گے جہاں پورا گروپ ساتھ میں جائے ایک بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے پھر جب آپ بس میں بیٹھ جائیں لبے پڑھتے رہیں جب معلم کے دفتر پہ پہنچتے ہیں وہاں بھی کبھی کبھی ایک آدھے گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں کی سبر کی ضرورت ہے معلم آپ کے تمام پاسپورٹ جو ڈرائیور نے پہلے لے لیے تھے بس میں بیٹھتے ہی آپ کے پاسپورٹ آپ سے لے لیے جائیں گے پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں رہیں گے اس لیے پاسپورٹ کی پانچ چھ کاپیاں کروا کر اپنے بیگ میں الگ الگ جگہوں پر رکھ لیں جب آپ کسی بھی جگہ مثال کے طور پر آپ سم لینے جائیں گے پاسپورٹ کی ضرورت ہے کوئی اور کام کریں گے کہیں گے پاسپورٹ دکھائیں تو پاسپورٹ کی کاپیاں اپنے پاس رکھ لیں پاسپورٹ کے پہلے سطح کی جو تصویر والی ہے اس کی کاپی کروائیں اور جو ویزا لگا ہے اس کی کاپی کروا لیں اور وہ اپنے پاس رکھ لیں بس میں بیٹھتے ہی ڈرائیور اپرادھ گنے گا اور پاسپورٹ گنے گا اور اپنے پاس تھیلے میں رکھ لے گا آپ کو پاسپورٹ پھر پورے چالیس دن کے بعد یہ جتنے دن کا آپ کا حج ہے واپسی میں آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی پاسپورٹ ملے گا یا مدینہ جاتے ہوئے پاسپورٹ دکھائیں گے آپ کو پاسپورٹ انہیں کے پاس رہتا ہے تو میں ارض کرتا تھا کہ معلم کے دفتر پہ بھی کبھی کبھی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے سارے پاسپورٹ جمع ہوتے ہیں ہر ایک کا اندراج ہوتا ہے ہر ایک کے نام سے کارڈ بنتا ہے اور پھر وہ کارڈ لا کر آپ کو دیتے اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایک پٹا باندھ دیتے ہیں گلے میں ہاتھ میں لٹکانے والا جس کے اوپر معلم کا نمبر ہوتا ہے معلم کا ٹیلی فون اور آپ کا نمبر ہوتا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ کس گروپ میں اس کے بعد پھر ہوٹل پہ جائیں سامان اتاریں کام کے ساتھ رکھیں حرم میں جانے के लिए جلدی نہ کریں بے قراری تو ہوتی ہے لیکن گروپ کے ساتھ جائیں نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں اور اگر رش کا وقت ہے تو کچھ سہولت کے ساتھ طواف شروع کریں فوری طور پر جاتے ہی عملہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر رات کے وقت پہنچیں تو سو جائیں کوئی بات نہیں صبح اٹھ کے کریں گے طواف کرتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عام طور پر مسجد حرام میں پہنچ کے مشرقی طرف مشرقی سمت میں جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اور اس کے ساتھ ہی کونے پر حجر اسود ہے اس کونے کی طرف ایک ہاتھ سے استعلام کر کے طباق شروع کرتے ہیں یہ لبیک ختم کرنے کا وقت ہے اس وقت تک لبیک پڑیں گے جب تک آپ حرم میں پہنچ کے طباق شروع نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا لدیک ہوگا عمرے میں جیسے ہی آپ نے اب طباق شروع کرنا ہے اب لبیک ختم بہت سے لوگ تواف کرتے ہوئے بھی جی لبے پڑھ رہے ہوتے طباف تو ختم اب تواب شروع کرتے ہیں لبے ختم تو جب تواب شروع کریں گے تواب کے معنی ہے بیت اللہ کے گرد چکر لگانا. ساتھ چکر لگانا لگاتے ہیں یہ ایک تواب آپ کا مکمل ہو جائے گا یہ عمرے کا حصہ ہے تو اس کے لیے حضرت اسود کے بالمقابل جب جائیں گے تو اگر رش نہ ہو اور شروع کی فلائٹ میں آپ جائیں اور حضر اسود تک پہنچ جائیں تو منہ سے اس کو چوننا بوسا دینا سنت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے تشریف لائے حضر اسود کو بوسا دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو بھی عام پتھروں کی طرح پتھر ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اگر میں نے رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا حجر اسود کو چومنا ہے اس کے علاوہ بیت اللہ کے در و دیوار کو نہیں مسجد حرام مسجد نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جالی کو نہیں کسی چیز کو چومنا شرم جائز ہی نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی چومنا جائز نہیں ہے چومنا عبادت کے طور پر ہاں آپ ویسے محبت میں اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں بیوی کو پیار کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی محبت اور ضرورت ہے عبادت کے طور پر جو گوسا ہے وہ صرف حجر عصورت کو بس حسبت کو بوسا دینے کے تین طریقے سے نہ پہنچیں تو ہاتھ لگا کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تباہ کر رہے تھے تو آپ نے اپنی چھڑی سے حضرت کو چھوا اور پھر چھڑی کو اپنے بوسا دے دیا کوئی چیز حضر عصبت کو لگ جائے بہت دور ہیں آپ تو جو کریے اسے کہ ہاتھ لگا کے مجھے دے دو آپ نے اس کے ہاتھ کو بوسا دے دیا آپ کا بوسا ہو گیا لیکن اگر یہ سب ممکن نہیں ہے تو پھر دور سے صرف استعلام کرتے ہیں دو ہاتھ نہیں لگائیں گے ایک ہاتھ اور چومنا نہیں ہے اتنی عام غلطی ہے یہ کہ آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ایسی کر رہے ہوتے ہیں اور ہلتے ہی نہیں وہاں سے دو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں کتابوں میں بھی لوگ لکھتے ہیں اللہ اکبر پتہ نہیں کہاں سے دین بنا لیا کہتے ہیں نماز میں جس طرح خدین کرتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ اٹھائیں ریت اللہ کی طرف اور اسے چومیں پھر طباق شروع کریں نہ دو ہاتھ اٹھانے ہیں نہ چومنا ہے ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کہ اب آپ نے طواق شروع کرنا ہے تو پہلے طواف میں جس کو طباق قدوم کہتے ہیں اس طواق میں دو چیزیں الگ سے ہیں ایک تو دائنا کندھا کھلا رہے گا آپ کی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال دیں اسے اضتباع اس کہتے ہیں دائیں کندھا کھلا رہے گا اور چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال دیں اور دوسرا شروع کے تین چکروں میں پیڑیاں اٹھا کر پنجے کے بل انگلیوں کے بل دوڑتے تھوڑا سا اس کو رمل کہتے ہیں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ خدبیہ کی صلح کے بعد اگلے سال جب طواف کے لیے آئے تو مشرق مکہ نے کہا کہ ایک تو یہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو کھانا پینا تو ملتا نہیں ہے پھر یسرت میں مدینے میں بخار اور وبائیں بھی تھیں ہیں کمزور لوگ ہیں یہ کیا طواف کریں گے تو سب لوگ جمع ہو گئے حتیم کی طرف مشرق مکہ کہ جب طواف کرتے ہوئے کوئی بیٹھ جائے گا کوئی کمر کے ہاتھ رکھے گا کوئی اپنے گھٹنے پکڑے گا طواف نہیں کر سکیں گے تو ہم لوگ سیتیاں بجائیں گے اور خوب مذاق اڑائیں گے سب جمع ہو گئے تماشا دیکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ عزائم دیکھے تو بھاپ گئے آپ نے فرمایا ہم نہ صرف تواب چل کے کر سکتے ہیں بلکہ دوڑ کے کر سکتے ہیں چنانچہ آپ نے چادر نکال کے کندھے پہ ڈال دی اور پہلوانوں کی طرح سے ذرا سا اکڑ کر عام زندگی میں اکڑ کر چلنا منع ہے لیکن وہاں مشرقین تھے ان کے لیے ایک سنت بن گئی ہے کہ تین چکروں میں قدرے سینہ تان کے لیکن اگر ہجوم ہو تو کسی کو ہاتھ یا کوہنی نہ لگے آپ احتیاط کے ساتھ صرف انداز ایسا اختیار کرنا ہے تین چکر ہوئے تھے کہ مشرقین سارے بھاگ گئے اور کہنے لگے ہم تو سمجھ رہے تھے ان سے طواف نہیں ہو گئے تو دور دور کے کر رہے ہیں تو باقی چار چکر آپ نے عام رفتار سے کیے جب ضرورت نہیں ہے تو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو شروع کے تین چکروں میں دوڑنا ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو کونا ہے اگر حجر سبق کا ہے یہ دروازہ ہے تو اتنا حصہ چھوڑ کر کے بیت اللہ کا ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں تو اصل بیت اللہ اسی طرح سے ہے یعنی لمبائی زیادہ ہے چوڑائی کم ہے لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس شکی نے مکہ تعمیر نہیں کر سکے روپے پیسے کم پڑ گئے تھے تو اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک چھوٹی سی دیوار ہے اور راستہ بھی ہے وہاں اندر سے جانے کا طواف کرتے ہوئے اس کے اندر سے شارٹ کٹ کریں گے تو طواف نہیں ہوگا عمرہ نہیں ہوگا یاد رکھیں آپ نے طواف کرنا ہے تو حقیم کے باہر سے غلطی نہ کریں کہ آپ اندر داخل ہو جائیں اب تو خیر ایسے بند رہتا ہے لیکن جب کبھی کھلا ہوا بھی ہو تو آپ تواق کے علاوہ جائیں اندر جا کے نماز پڑھیں حتیم میں جانا ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر جانا اس لیے کہ بیت اللہ کا حصہ ہے وہ اس کونے سے آپ نے قدم اٹھا کر کے تیز تیز دوڑنا شروع کیا اور جو دعا آپ کو یاد ہو پڑھیں کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی تیسرے چکر کی ایسی کوئی بات نہیں ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ, اللہ اکبر اپنی زبان میں صرف ایک شرط ہے طواف کے دوران وضو باقی رہنا چاہیے نماز کی طرح طواف میں شرط ہے. لیکن نماز کی طرح طواف میں بات کرنے کی ممانت نہیں ہے بوقت ضرورت بات کر سکتے ہیں دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں بوقت ضرورت فون آ جائے تو بات کر لیں مختصر کہ میں طواف کر رہا ہوں بعد میں بات کروں گا کوئی نہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ نے فون اٹھایا اور کہتے ہیں جی میں اعتبار کر رہا ہوں دیکھنا پوری ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یہ سب دکھاوا ریاکاری عمل کو ضائع کر دیتا ہے فون صرف اطلاع کے لیے آپ کی صحت کرتے ہو ٹھیک ہے وہاں پر تصویر بازی سے اجتناب کریں جب آپ نے حتیم کو عبور کر لیا یہ دو, دو کونے رکن شامی کہلاتے ہیں یہ دو کونے رکنے یمانی کہتے ہیں یمن کی طرف ہے تو جب آپ تین کونے عبور کر کے اس کونے تک آ جو چوتھا کونہ ہے جس کو رکنے یمانی کہتے ہیں حجر اصد سے پہلا والا کونہ تو اسے بھی چھونا سنت ہے چھونا ہاتھ لگانا چومنا نہیں ہے لیکن رش ہو تو پھر اس کو چھونا نہیں ہے تو دور سے استعلام بھی نہیں کرنا ہے بہت سے لوگ یہاں भी بھی چھو رہے ہوتے ہیں یہاں بھی بوسا دیتے ہیں اصل میں یہ دونوں کونے تو بیچ میں गए ना نا की کی طرف جو دو کونے ہیں وہ تو بیت اللہ کا بیچ ہے اور کنارے تو حتیم کی دیوار ہے اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہی لگایا اس کونے کو ہاتھ لگایا عبداللہ بی عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے کسی نے پوچھا کہ لوگ تو اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور اس کو چوما نہیں اگر رش ہو تو کسی کو دھکا دے کر جبرن آپ وہاں تک جائیں یہ سوال نہیں گنا ہوگا آسانی سے پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے انتظار کریں پھر آپ کی رفتار ہلکی ہوگی ایک ہے دو ہے چار ہے آگے وہ ایک ایک کر کے ہاتھ لگاتے جائیں آگے بڑھتے جائیں پھر آپ کا موقع ہے ہاتھ لگا لیں نہیں ہاتھ لگا سکے کوئی بات لیکن چومنا نہیں ہے نہ منہ سے چومنا ہے نہ ہاتھ لگا کے چومنا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے اگر دور ہو تو بس سیدھے چلے جائیں لیکن اس کونے پر پہنچ کے دوڑنا موقوف کر دیں وہ جو رمل ہے نا وہ صرف تین کونوں تک اس لیے کہ مشرقین اس طرف بیٹھے ہوئے تھے حتیم کی طرف اور یہ بیت اللہ کی وجہ سے ان سے پردے میں آ گئے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ چل کر عبور کیا اور اس حصے میں رکن یمانی اور حجر عصبت کے درمیان آپ نے دعا سکھ لائی ربنہ آتنا پھر دنیا حسنا وکل آخرت حسنتم وقنا زابنار کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس میں لوگوں نے ملا دیا آگے وقینہ ضابل قبر وقینہ ضابل حشر وقینہ ضابل میزان وقینہ ضاول پتہ نہیں کیا, کیا خبردار کی دعا میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے یہی دعا کافی ہے یہ بار بار پڑھتے اور اس کے بعد جب حضرت پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا یاد رکھنے کے لیے سات دانوں پر کی تسبیح ہوتی ہے یہاں پر بھی آپ کو دی جائے گی تبیعتی پروگرام والے ایئرپورٹ پہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی رکھی بھی ہوتی ہے ایک طرف تو وہ لوہے کا چھل ہے جیسے آپ چادی وغیرہ ڈالتے ہیں نا لوہے کا رنگ اسے آپ انگلی میں پہن لیں اور ایک چھوٹے سے دھاگے میں سات دانے ہوتے ہیں تو ایک چکر پر آپ ایک دانا الگ کرنے اور اس کو جو ہے پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ حضر اسود کی طرف اشارہ کریں چومنا نہیں ہے دو ہاتھ میں اشارہ کرنے پھر دوبارہ دوڑنا شروع کر دیں یہ دوسرا چکر شروع ہوا حتیم کے باہر سے پھر حضر اسود سے پہلے والے کونے پر آئے تو دوبارہ عام رفتار سے ربنا آتنا پڑھتے ہوئے جائیں یہ دو چکر ہو گئے پھر اسی طریقے سے تین چکر ہو گئے اب اس کے بعد آپ چاہیں تو کندھا ڈھک دیں اور اگر کندھا کھلا بھی رہے تو بھی کوئی دوڑنا نہیں ہے اب عام رفتار میں آپ نے مزید چار چکر اور لگائے سات چکر پورے ہو گئے آپ کا طبا ہو گیا حجر اسبت کو شروع میں بھی آپ نے استعلام کیا اور سات چکر مکمل ہونے پر بھی اس لیے آٹھ دفعہ استعلام ہوگا بوسہ دینے کا وقت ہو تو آٹھ بوسے دیے جائیں گے لیکن جب بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے وہ آٹھ دفعہ اور اس کے بعد پھر ہا, تھوڑا مشرقی یعنی بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں بیچ میں مقامی ابراہیم ہے لوگ اسے جاتے آتے چھوٹے ہیں, چومتے ہیں. اسے ہاتھ لگانے کی چومنے کی ضرورت نہیں ہے ایک یادگار ہے خالی دیکھ سکتے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات والا پتھر اندر موجود ہے شیشے سے بند کیا ہوا ہے چھوٹا سا گنبد ہے ایک چھوٹا سا منار جیسا بنا ہوا ہے اس سے پیچھے نماز کی جگہ بہت ساری خالی میدان ہے نطاخ میں بہت سہن ہے ادھر جا کر کے دو رقت طباق کی نماز پڑھیں گے پہلی رقط میں کل یا اور دوسرے میں کل اللہ حق اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں یہ قبولیت کا وقت ہے اپنے الفاظ میں قرآن حدیث کی دعاؤں کے الفاظ میں خوب گر گڑا کر دعا کریں اس کے بعد اگر وقت ہو تو آپ واپس بحت اللہ کے قریب آئے دروازے اور حضر اسمد کے جو بیچ کا حصہ ہے اسے ملتظم کہتے ہیں اسے علیہ اس دیوار سے چمٹ کر کے ملتظم کیا نا چمٹنے کی جگہ اپنا رخسال بھی اپنے دیوار سے لگایا سینہ دیوار سے لگایا ہاتھ میں اٹھا کر کے دیوار کے پاس اور پھر وہاں پر آپ نے دعا کیے وہاں پر بھی لوگ دھکا دے رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ پہنچ سکے ٹھیک ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے آپ نے دعا کی اور دوبارہ حجر اسود کو ایک دفعہ استعلام کریں اور پیشے زمزم کے جگہ جگہ کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں سے آپ کو وہ زمزم پیے جس پہ لکھا ہوتا ہے غیر مبرد یعنی سادہ زمزم ٹھنڈا نہیں ہے ناٹ کولڈ ٹھنڈا زمزم اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے بسا اوقات کہ اکثر حاجیوں کو بخار نزلہ بیماریاں ہو جاتی ہیں ایک طرف گرمی کی شدت دوسری طرف مسجد حرام اور اور ہر جگہ کنڈیشن اوپر سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو گرمی سردی گرمی سردی اس لیے احتیاط یہ ہے آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں زمزم پیے خوب سیر ہو کر اور اس کے بعد پھر سفا پہاڑی پہ جائیں گے سفا مروہ کی صحیح کرنی ہے یہ عمرے کا حصہ ہے بیت اللہ کی طرف پہلے تو چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھے إن من شاعر اللہ اس کے بعد پھر سفا پہاڑی پہ چڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور یہ دعا تین دفعہ دہرانی ہے بیچ بیچ میں دعا بھی کرتے رہیں لا وحدہ انجز اس کے بعد دعا کریں پھر دوبارہ یہ الفاظ پڑھے الفاظ تین دفعہ یہ الفاظ کہیں اور دعا کریں ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے اب سفا سے مربع کی طرف جائیں گے سیدھے ہاتھ سے تو بیچ میں دو سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر قدرے تیز دوڑیں گے پہلے وہاں پر ڈھلان تھا دوڑ کر گئی تھی وہ پسند آ گئی وہ اب بھی جگہ ہموار ہے لیکن اتنی جگہ تھوڑا سا میں اور اسی طرح سعی میں نہیں ہے. یہ صرف مردوں کے لیے. اب ساتھ ہیں تو آپ تیز نہ دوڑیں دوڑنے کا انداز اختیار کریں بس. تاکہ خواتین ساتھ ساتھ رہے. مروہ پہاڑی پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کریں ہاتھ اٹھائیں اور اسی طریقے سے وہی دعا پڑے جو سفا پر پڑی درمیان میں کوئی خاص دعا نہیں ہے البتہ رب القل اکرم باد دعا پڑھنا چاہیں آپ دعا کریں سفا مروا پہاڑی سے واپس سفا پہ آئیں گے یہ دو چکر ہو گئے غلطی نہ کریں سفا سے مروہ ایک چکر مروہ سے سفا دو چکر اس طرح سے ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہم نے بار بار اسی طرح سے نشستیں کی ہیں لیکن ایک ساتھی کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے کہا سات چکر کی جگہ سات طواف کرنے ہیں شاید تو پہلی دفعہ جب ہم مکہ پہنچے ہم لوگ ہوٹل پہ سے صبح نکلے ہم نے کہا ساتھ میں جائیں گے انہوں نے سوچا ہم جلدی جائیں گے جلدی سے کر کے آ جائیں گے وہ پہنچ گئے طواف کرنے طواف کرتے رہے صبح سے لے کر شام ہو گئی ساتھی فون کر کے پوچھے کیا ہوا کہنے لگے ابھی ہمارا چوتھا طواف وہ سمجھے شاید چوتھا چکر ہوگا پھر فون کیا کہ لگے ابھی ہمارا چھٹا تواب چل رہا ہے جب رات کو آئے ہیں تو سب ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا کہ سات تواب کیے انہوں نے سات چکر نہیں لگایا سات چکر تک طباف ہوگی آپ کا عمرہ ہوگیا آپ آگے صحیح کریں اسی طرح سفا سے مروہ تک پورا ایک گنیں گے تو چودہ چکر ہو جائیں گے سفا سے مروہ ایک مروہ سے سفا دو ہو گئے مروا پہاڑی پر ساتواں چکر مکمل ہو جائے گا اب وہاں پر بھی لوگوں نے ایک نیا طریقہ شروع کر دیا کہ ثواف کے بعد جیسے دو رقط پڑتے صحیح کے بعد بھی دو शुरू شروع کر دی کہتا شکرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہاں پر آپ نے دو رقط نہیں پڑھنی ہے بلکہ جب آپ نے مروا پہاڑی پر سات چکر صحیح کے مکمل ہو گئے تو اب جائیں بال کٹوائیں اور غسل کر کے احرام اتار کے شکرانے کی مروا پہاڑی پر نماز نہیں ہے بلکہ طواف کے دوران وزو شرط ہے صحیح کے دوران تو وزو کی شرط بھی نہیں ہے وزو ٹوٹ جائے کوئی عرض نہیں ہے الحمد للہ آپ کا عمرہ ہو گیا عمرے سے متعلق چند آتے جو ابھی تفصیل سے مختصر سن لیں اگلے نشست میں اشار کے میں ہم تو دونوں حاصل کرنا ایک حاصل ثواب مکمل کر لی اور پر دوڑتے ہیں تو صفا مروہ کی صحیح مکمل ہونے کے بعد وہاں پر جو ہیں وہ پورے کے, سر کے, کے نام پر چھوٹے چھوٹے عمرے کرنے کے لیے کبھی ادھر سے کٹوائے کٹوائے یہ صحیح نہیں ہے آپ کا عمرہ الحمدللہ للہ ادا ہو گیا اب عام لباس میں اللہ کے شکل آپ کو پسند ہے تو اللہ کے رسول کی شکل بارک تھی تمام رکھی آج بھی آپ مولوی صاحب کو بغیر داڑھی کا دیکھنا پسند نہیں کرتے تبھی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کی جگہ آپ کثرت کے ساتھ تباہ کریں اور خیال رکھیں زیادہ عمرہ نہیں کیا ہے اب آپ کا دوبارہ دوسرا سفر ہوگا کہ آپ مدینہ گئے واپس آئے تو یہ دوسرا عمرہ ہوگا ورنہ تو کوئی حرج نہیں ہے عمرے گنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر وہ بھی ہوتے ہیں کہ سے نہیں کہہ سکتے ہاں دعا کر رہے ہیں آپ ان کی طرف سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو باقی مسائل اور سوال و جواب انشاءاللہ اگر کوئی عام سوال ہو تو آپ نماز ریشا کے بعد پوچھ سکتے ہیں ورنہ ان اگلی نشی جو پندرہ دن کے بعد ہے اس میں ہم حج جس سے متعلق باتیں دیکھیں گے کہ کیا کیا کمزوری ہے کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سوال جواب بھی انشاءاللہ ہوگی اور اس کے بعد پھر تیسری نشست بھی ہے تب تک انشاءاللہ شاء روانگی لوگوں کی یقیناً شروع ہو جائے گی وآخر و دعوانا ان آخرا